مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں ہے کہ سوا اور جو عیسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو اور اللہ تمہیں اپنی غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پیرنا ہے